بنی اسرائیل یا سورہ ال پر گفتگو شروع کی مگر مکمل گفتگو نہیں ہو سکی تھی کیونکہ مختلف نکات سے بیچ میں سے جو ہے وہ نکلے تھے اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ جو پچھلی گفتگو ساری ہے اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر مشرقی نے مکہ کے عقائد کی تردید کی اس کا رد کیا ہے اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے مثلا دو عجیب باتیں یہ مشرقین مکہ کیا کرتے تھے ایک تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور صورتحال یہ قرآن مجید کی جو دعوت توحید ہے اس کو سن کر ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا تھا. جیسا کہ ہم نے فضائل قرآن میں اسی سورہ کے حوالے سے پچھلی دفعہ بات کی تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دین نے جو حجت قائم کی ہے وہ یہی قائم کی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو بے تحاشا ایسی ظاہر ہے کہ یہ کمپیوٹرز آ گئے کمپیوٹر گیمز آ گئی اس طرح کے معاملات ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں کو عام طور پہ خواتین کی شکل میں دکھایا جاتا ہے استغفر. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انسان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو انسان پر ہی قیاس کرے کہ اگر ہمارے پاس یہ ہے تو ان کے پاس بھی ہوگا ہمارے پاس ایسا ہے تو ان کا جسم بھی ایسا ہوگا یہ تو وہی جانتا ہے جس نے اس کی اصل حییت کو دیکھا ہو حدیث مبارکہ سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انسانی شکل میں تشریف لائے سفید لباس لئے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت لوت علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے وہاں بھی جو فرشتے گئے تھے وہ انسانی شکل میں گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی خاطر مدارت کے لیے جانور ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کچھ لوگ آئے ہیں جو مہمان ہیں ان کی خاطر کرنی چاہیے تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں لیکن ان کی اصل کیا ہے اصل شکل صورت کیا ہے اس پہ کچھ ہلکے پھلکے اشارے حادثی مبارکہ میں ملتے تو ضرور ہیں لیکن چونکہ اس کا عقیدے سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ اس بحث میں پڑھا جائے پڑھا جائے کہ یہ کیا ہے کس طرح ہیں ان کے پر ہیں کتنے پر ہیں کس قسم کے پر ہیں وغیرہ وغیرہ یہ بحثیں ہم سمجھ لیں کہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اصل قرآن کے پیغام سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اس کے علاوہ مشرقی مکہ کو ایک اور جو اعتراض تھا وہ آخرت پر وہ حیران ہوتے تھے ان کو تعجب ہوتا تھا ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ جب انسان مر جائے گا دفن ہو جائے گا گل سڑ کے جسم ختم ہو جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور زیادہ عرصہ ہو جائے تو ہڈیاں بالکل ختم ہو کے چور ہو کے ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے انسان کو کیسے اللہ زندہ کرے تو اللہ تبارک مطالعہ نے جہاں ان کے باقی ہر قسم کے عقیدے کا رد کیا وہاں پہ ان دو باتوں کا بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک مطالعہ نے رد کیا اس کے بعد تذکرہ آ گیا ابلیس کی مکاری اس کے فندے اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کی فضیلت سے دیکھیں ایک بات تو ہے کہ ابلیس قرآن میں ہے کہ جنات میں سے ہے بلکہ کہیں ابھی بھی موجود ہے اس نے تکبر کیا اس نے غرور کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ جی میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور یہ جو آدم علیہ السلام کی فضیلت تھی وہ اس سے برداشت نہیں ہوئی وہ حسد میں مبتلا ہوا اس نے عہد کیا کہ وہ آدم کی اولاد کو ہمیشہ بہکاتا رہے اور اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کے جتنے پیروکار ہوں گے وہ سب کے سب جہاں نم میں جائیں گے آج کل عجیب و غریب شیطان کے حوالے سے بھی باتیں پھیل رہی ہیں عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ واقعات اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں نظری کوئی کہتا ہے کہ اس نے تو اس لیے انکار کیا کہ وہ توحید کا ماننے والا تھا وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے کیسے سلسلہ کر سکتا استخفراللہ. ایک قصہ اور بھی مشہور ہے کہ اس نے محفوظ پہ کہیں دیکھ لیا تھا کہ سب سجدہ کریں گے ایک سجدہ نہیں کرے گا اور اس نے دیکھا کہ سب نے سجدہ کر لیا کون ہے جس نے سجدہ نہیں کیا جب کوئی نہیں ملا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوہے محفوظ کی بات غلط ثابت ہو جائے تو اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے سجدے سے انکار کیا اور کھڑا ہو گیا استخر یہ اس قسم کی خرافات کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ کی کتاب میں لکھا ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کا جو اسناد کا سند کا نظام ہے اس کو سامنے رکھیں اس کے بعد کسی کتاب میں کسی چیز کے صحیح ہونے کی کوئی کسی قسم کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ یہ انہوں نے لکھا تھا یا کسی نے بعد میں اس کے اندر تحریف کر دی ہے پھر کئی بار کسی بات کا کوئی سیاق و سبات بھی ہوتا ہے ہمارا بڑا سیدھا سا اس میں نقطہ نظر ہے کہ ہمارے آئمہ ہمارے بزرگان دین کی کتابوں میں اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط بات لکھی گئی ہے تو وہ غلط بات یا تو تحریف ہے اور اگر اس کا تعلق فکی معاملات سے ہے تو وہ فکی کو ہی ہو سکتی ہے اور یہ ممکن ہے فکی طور پہ غلطیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی اختلاف رائے کسی کا بھی نہیں ہے ہمارا صرف یہ نقطہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو فکی کوتاہی خ... ہوئی ہے یہ غلطی ہوئی ہے اس کو بیان بے شک کریں لیکن گستاخی نہ کریں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک مطالعہ نے علم اتنا دیا ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے اگر اس نے اجتحاد میں کوتاحی ہو جائے تو اللہ پھر بھی اس کو ثواب دیتا ہے ہاں صحیح اجتہاد میں دو ثواب اور غلطی کے پر ایک ثواب ثواب پھر بھی ملتا وہ گنا گار نہیں ہے اگر اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے مطالعہ کر کے چیزوں کو جانچ کر پرکھ کر کوئی ایک نتیجہ اخذ کیا ہے اور اس میں کوتای ہو گئی ہے تو وہ کوتا غلطی یا گناہ شریعت میں شمار نہیں ہوتی یعنی ایسی غلطی نہیں شمار ہوتی کہ انسان کہے کہ یہ خدانہ خاصہ جہنم میں چلا جائے گا یا اس کی اس کو سزا ملے گی یا یہ گناہ ہے اس لیے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی کتاب کوئی ایسی چیز جو واضح طور پہ نافرمانی یا گناہ یا کوتا میں آتی ہے ہم سمجھتے ہیں پوری خلوص کے ساتھ کہ وہ ان کی کتاب میں تحریف ہوئی ہے اور یا ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے ان کی شخصیت کو خدا نہ خسا گندہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں یا ان کے ماننے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے ڈالی گئی ہیں اب ان کے ماننے والوں پہ ہے کہ وہ احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ کہیں ایسی چیز ہے اس پہ خاموشی اختیار کرے اس کو حجت نہ بنائے اس کو بحث اس پر نہ کرے تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ شیطان مردود اس کے سارے پیچھے چلنے والے اس کے پیروکار جب جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے یہ بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے اس بھی کسی قسم کے بحث کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن و مجید اور حدیث و مبارکہ سے بات ثابت ہے. پھر اللہ نے اس شیطان کو اس ملون کو باقاعدہ ایک چیلنج بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے جو کوشش کر سکتا ہے کر لے انسان کو بے دخل کرنا چاہتا ہے کوشش کرے اپنی فوج ساتھ لے کر چلا جائے حملہ کر کے دیکھ لے پھر اس کے علاوہ مال و دولت کا ساجی بن جائے پھر بی بی کے انہیں مختلف میں یہ بھی کر کے دیکھ لے انہیں مختلف قسم کی آرزو کے جال میں بھی پھنسا لے یہ بھی کر کے دیکھ لے لیکن ہوگا کیا جو اللہ کے بندے ہیں ان پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا تو یہ جو خواہشات کا سمندر ہے ہمارے ارد چمک دمک ہے جس کی وجہ سے ہمارا نفس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھلتا ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے جو دین نے بنیادی دیکھیں دین ہمارا بہت آسان بہت سیدھا بہت سادہ ہے اس کے اندر یہ اگر بگر چون چا یہاں وہاں نہیں ہے یہ جو ہم مختلف قسم کے معاملات کو اپنے معاشرے کے اندر ڈال کے وہ معاشرے کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ تہذیب و تمدن ہو سکتا ہے لیکن اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ ظلم ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک مثال شادی کی لے لیجئے اسلام کے اندر شادی کس چیز کا نام ہے نکاح ہوا دلہن ساتھ چلی گئی ولیمہ ہو گیا شادی ہو گئی بات ختم دین میں یہی شادی ہے یہ جو باقی ہمارے ہاں سارے چیزیں ہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ جو رسوم ہے یہ علاقائی رسوم ہے صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے ظاہر ہے غیر مسلم تھے ہندوؤں کے گھرانوں سے مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے کون تھا ہمارا حساب ہم پہ ہے پیچھوں پہ نہیں ہے لیکن وہ چیزیں چلتی آ رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف چلتی آ رہی ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے حدیث شریف موجود ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ شادی جو ہے وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہے تو سب سے کم مشقت مشقت کا کیا مطلب ہم مزدوری تو نہیں کر رہے وہاں پہ جو مشقت ہے مشقت کا کیا مطلب ہے اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے قرضے اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کو خوش کر سکے یہ ایک بہت بڑی مشقت ہے اللہ کا نبی تو کہہ رہا ہے کہ شادی بہترین وہ ہے جس میں مشقت نہ ہو سب سے کم ہو ہم نے اپنی شادی کو مشقت بھرا کر دیا اسی طرح اور بھی بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ٹھیک ہے یہ کرنا ہے خوشی منانی ہے ٹھیک ہے خوشی منانے کا مسئلہ نہیں ہے خوشی منا کیسے رہو یہ مسئلہ ہے اس میں اثراف تو نہیں ہو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیسے کیا ہر چیز میں آپ لے لیجیے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شیطان ہمیں یہ ساری چیزیں روشن کر کے اور چمکدار دکھاتا ہے اور ہمارا نفس کے بہاؤ میں چلا جاتا ہے روز تجامت یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا کیونکہ شیطان ہم سے زبردستی یہ کام کوئی بھی نہیں کرا سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا اور اس کی وجہ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہر معاملے کے اندر ہر کام کے لیے اللہ ہی واحد کفیل پھر انسان مسئلہ کیا ہے قرآن نہیں کہا اسی سورہ میں کہا اس کے آگے کہا کہ انسان نہ شکرا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا بھی ہے قدرت کو دیکھتا بھی ہے اس کے باوجود وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو وکیل نہیں بناتا اب بنی آدم انسان جو ہے اس کی فضیلت اور اس کی تکریم جب بیان ہوئی تو ساتھ میں کیا کہ اللہ نے خوش کی اور پانی اور اس میں سواریاں ادا کی پاکیزہ رزق عطا کیا بے تحاشا مخلوقات تیار کی اس سب پہ فضیلت اللہ تبارک نے ہم انسانوں کو دی. اب اس کے بدلے کیا ہم سے مانگا کیا ہمیں کہا کے کہ کرو اللہ کی توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ کے کلام کو تسلیم کرنا اس کے مطابق سادگی کے ساتھ اچھے طریقے سے بغیر مشقت کے زندگی گزارنا بس یہ کہا ہے اخلاق دوسروں کا خیال کرنا وہ کیا کسی وشے کا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ایک دوسرے کی مدد جو جتنی جس طرح کر سکے ہم نے مدد کا مطلب بھی وہ پیسے آگی. مدد پیسے سے نہیں مدد مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے مدد مشورے سے بھی ہوتی ہے جیسے ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو جو ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو آپ کو اللہ بندہ پوچھے کہ ظالم کی مدد کیسے ہوگی تو ظالم کی مدد ایسے ہوگی کہ اس کو سمجھا بجا کے ضرور سے رو یہ ظالم کی مدد ہوگی تو دین تو ہمارا اچھائی بھلائی اخلاق اور ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کے مطابق زندگی کو بہت آسان دین ہے ہمارا ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیا اس کے بعد جو مشرقین تھے قریشی قیادت تھی انہوں نے جو مختلف وہ سازشیں کرتے تھے اور مختلف معاملات ان کے تھے ان کی چال بازیاں تھی تو اس میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا یقین دلایا کہ وہ آپ کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کا روزہ قیامت جو ہے وہ احتساب بھی ہو جائے گا اور حقیقت یہ ہے کہ روز قیامت ہر ایک کو ہر قوم کو اس کے لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا اس کے رہنما کے ساتھ پکارا جائے گا اور نامہ اعمال بھی پڑھایا جائے گا کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ نا انصاف نہیں ہے نہ اللہ ظلم کرتا ہے اسی لیے ایک اور یہاں پہ حدیث چیز کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے روز فیامت اس کے ساتھ ایک صاحبی کم رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب آپ یہ سمجھیں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ان کو مانتے ہیں یا ان کی مانتے ہیں اگر ان کی بات مانتے ہیں تو پھر تو محبت ہے انشاءاللہ ہماری کوتاہیاں اس محبت کے سب کے اللہ تبارک مطالعہ معاف فرما دے گا ہمیں کثرت سے استحفار کرتے رہنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو پکا کر رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کوتاحیوں کا مسئلہ نہیں ہے جانتے پوچھتے غلطی کرنے کا مسئلہ ہے اور اس پہ بھی اللہ کہتا ہیں کہ میں معاف کر دوں گا تم آؤ تو صحیح تو یہ جو سارے ان کے منصوبے ان کو بے نقاب کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کلام سے اللہ کی وہی سے ہٹا دینا چاہتے ہیں اور ہٹا کے اپنا پکا دوست بنا لینا چاہتے ہیں اور یہی یہی رویہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ یہود نظارہ کا بھی ہوگا اور آج تک ہے یہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو ہم کو اس راستے سے ہٹا کے اپنے راستے پہ نہ ڈالیں ہاں ان کے ساتھ منع نہیں کیا گیا دنیاوی معاملات میں تجارت باقی معاملات اس سے نہیں منع کیا گیا لیکن اس میں بھروسہ کرنے سے منع کیا گیا اور ان کے راستے سے بچنے سے منع کیا گیا اور ایک اور چیز بڑی واضح ہے اس میں کوئی خدا نخواستہ چونکہ قرآن مسجد سے بڑا واضح طور پہ یہ بات ہے ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں امام الانبیاء ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ان سے کوئی خدا نہ خاصتا ہے ایسی غلطی جو اللہ تبارک کے نگاہ میں بھی غلطی ہو نہیں ہو سکتی ہمارا ایمان انبیاء پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں ان سے گنا نہیں سر ہو سکتا چھوٹی موٹی کوتاحیاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے ایسے قصے ہیں کہ جس میں چھوٹی موٹی کوئی ایسی کوتاحی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ کو کہا کہ یہ کیا, کیا؟ لیکن اس سے ان کا مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نبی نبی ہے تو یہاں پہ اللہ تمہارے تعالیٰ نے جو بڑی واضح بات کی کہ وہ ثابت قدم کیوں ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی ہے ہم آپ کو سب کو اللہ تعالی نے بے بہار نعمتیں عطا کی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان نعمتوں کو کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا نہیں تو اگر اللہ نے یہ ثابت قدمی نہ دی ہوتی تو اللہ نے کہا کہ آپ مشرقین کی طرف اگر جھک جاتے تو اس سے کیا ہوتا عذاب کے مستحق ڈبل دگنے کے جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں تھا یہ بات کس لیے کی جاتی ہے ایسی باتیں یہ باتیں آپ کو ہم کو سمجھانے کے لیے ہماری تربیت کے لیے کی جاتی ہیں کہ وہ لوگ اس سے کیا لکھتا کیا نکلتا ہے سنے آپ نکتہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کی جب وہ دوسری طرف جھکتے ہیں تو ان کا گناہ عام انسان سے زیادہ ہوتا ہے زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کو عذاب ان کو سزا زیادہ سخت ملے گی کیونکہ ان کا تو کام تھا لوگوں کی رہنمائی کرنا اور رہنمائی کرتے کرتے خود وہ غلط سائٹ پہ غلط طرف نکل گئے مفہوم سمجھانا یہ ہے ورنہ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ اب بیا علیہ السلام سے ایسی کوتا کسی صورت ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میں وہ چیز ہی نہیں رکھی ہوئی اور اللہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی قوم اپنے رسول کو بے دخل کرتی ہے اللہ اس کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا مشرقین مکہ نے ان کے رویے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نتیجہ کیا نکلا مشرقی نے مکہ مغلوب ہوئی اور ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے اور باقی لوگوں نے ایمان قبول کیا اس کے علاوہ بڑا واضح طور پہ پھر یہاں پہ نماز قرآن تحجد تعلق بلّا اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہدایات دی گئی فجر کی نماز جو ہے اس کی بڑی خاص تاکید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ حضوری کی نماز ہے نماز تحجد جو ہے اس میں طویل کراد کا حکم دیا گیا رکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ یہ اصل میں مقام محمود کی ضامن ہے اور زکم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہے یہ ہمارا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکے سے مدینہ کی طرف اس کی بھی دعا مدینہ منورہ میں ایک صحیح سال سچا اسلامی معاشرہ قیام کرنا اللہ کی خاص مدد اس کے لیے اور حمایت اور قوت کے لیے دعا باطل مٹنے والا ہے حق دنیا میں پھیلنے والا ہے اس کے لیے دعا مدینہ منورہ کی جو ریاست ہے جو اصل ریاست مدینہ ہے اس کی کامیابی کی جو بتائے گئے کہ کامیابی کس چیز پر ہے اس میں نماز قرآن تعلق باللہ باقی ساری چیزیں اسی سے ہو جاتی ہیں ہم کہیں جی ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے ویلفیئر سٹیٹ بنانی ہے تعلق باللہ ہوگا تو وہ بھی بن جائے گی نماز اور قرآن پہ قائم ہوں گے تو وہ بھی بن جائے گی قرآن یہ کہتا ہے کہ تین چیزیں نماز قرآن تعلق باللہ پہ ہمیں تین چیزوں کا اشارہ ملتا ہے یہ تین چیزیں جس معاشرے میں ہوں گی وہ پھر ریاست مدینہ جو ہے اس میں یہ تین چیزیں تھیں اور آج بھی اگر کوئی ریاست مدینہ بنے گی تو انہی تین چیزوں سے بنے گی اور کسی چیز سے نہیں بنے گی یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں ہمیں جو بات پتہ چل گئی ہے اس سے ہٹ کے کوئی اور بات ہو جائے ہمارا ایمان ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے وقتی کامیابی ہو سکتی وقتی طور پہ ایسا معاشرہ شاید بن بھی جائے لیکن وہ صرف وقتی ہوگا اور وہ اصل مدینہ کی ریاست نہیں ہوگی پھر انسانی نفسیات پر بات یہ انسان اپنی سامنے جو نعمتیں اللہ نے پیش کی ہیں اس کو دے دی ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور جب آزمائش آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ قرآن مجید جو ہے ایک بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے چیلنج ہے کہ تمام انسان تمام جین اگر مل جائیں تو بھی وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ لکھ نہیں سکتے ہیں لا نہیں سکتے ہیں اور مشرقین کو بھی بتایا گیا کہ زندہ معجزہ قرآن ہے اس کی موجودگی میں جن موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ بالکل احمقانہ بات ہے اور یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے اس پہ غور فرمائیں آپ ہم یہاں پہ قصہ عرض کریں ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ ہمارے ایک پیر بھائی نے ان سے یہ پوچھا ان کی بیگم سے کہ ماں جی ابا جی کی کوئی کرامت بیان کریں انہوں نے جواب دیا بیٹا میری آپ کے ابا جی سے شادی کو چھپن سال ہو گئے میں نے چھپن سال من کی ایک نماز قزا ہوتے نہیں دیکھی ان کے نزدیک یہ کرامت تھی اور ہم کرامت کس کو کہتے ہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے پانی پہ چل کے دکھائے اچانک یہاں سے پودا نکل آئے یہ فرمائشیں کفار کیا کرتے تھے اللہ سے ڈریں وہ کام نہ کریں جو مشرقین کرتے تھے اور اس میں کس قسم کی چیزیں تھی بیان کی بہت سی چیزیں زمین سے کوئی چشمہ پھاڑ کر دکھائیں جی انگور کھجور کا کوئی باغ جو ہے وہ آپ کے پاس ہو جس میں نہرے ہو آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھائیں از اللہ اللہ کو لا کر دکھائیں از اللہ فرشتہ سامنے کھڑا کر کے دکھائیں آپ کا گھر سونے کا بن جائے آپ آسمان پر چڑھ کے دکھائیں کوئی ایسی کتاب اتار کر دکھائیں جو مشرقی خود پڑھ سکے کیونکہ قرآن مجید پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو مفہوم کیا وہ کہاں سے پتہ چلے گا وہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے پتہ چلے گا کہ آپ نے قرآن مجید کو اپنے اوپر لاگو کیسے کیا ان کا نام ہم خود پڑھ سکیں جواب کیا ہے یہ سارا اختیار اللہ کا ہے اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ رسول ہیں اختیار سارا نبی کا اللہ کا ہوتا ہے پھر اعتراض کا اچھا جی پھر آپ نے اگر پیغمبر ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے قرآن نے کیا جواب دیا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو ہم نبی بنا دیتے یہاں پہ چونکہ انسان آباد ہیں اس لیے ہم نے انسانوں میں سے ایک نبی بھیجا ہاں یہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے کہ ہم بیا کرام علیہ السلام بے شک انسانوں میں سے ہوتے ہیں دیکھو وہ مکمل انسانوں جیسے باہر نہیں ہوتے ان کے اوپر نورے ہدایت اترتا ہے وہی ہوتی ہے اللہ سے ہم کلامی کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں چاہے فرشتے کے ذریعے ہے چاہے براہ راست ہیں فرشتوں سے کلام ہوتا ہے تو بہرحال یہ ٹھیک ہے کہ انسانوں میں سے لیکن عام انسان بہرحال اس طرح نہیں ہے ہاں دکھنے میں آپ کہیں گے کہ جی آنکھیں ہیں کان ہیں کھاتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں شادی کرتے ہیں اولاد ہوتی وہ بات ٹھیک ہے اس حد تک انسان ٹھیک ہے ہیں تو کہا گیا کہ اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو بھیج دیتے پھر کہا گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا انسان کو پیدا کر کے دکھا چکا ہے وہ اس طرح انسانوں کو دوبارہ پیدا کر ہیں یہ وہی بات جو کہ ہم تو مر جائیں گے ہمارے جسم ہے وہ مٹی میں ختم ہو جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کیسے ممکن ہے یہ ان کے اعتراضات ہوتے تھے اور یہ موجزوں کی طلب یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کے لیے کرامت یہی ہونی چاہیے کہ یہ شخص صاحب شریعت ہے ہاں شرح میں کچھ چیزیں اختلافی بھی ہیں اس میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات نہیں مانتا یہ بات مانتا ہے اختلافی ہے کوئی چھوڑے لیکن جو محکم بات ہے جو ثابت بات ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں ایسی بات کرنا وہ پھر جاتی ہے پھر اسی طرح بڑا واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو قریش کے رہنما ہیں اور بڑے ہیں ان کا جو رویے ہے وہ فرون کی طرح کے ان کو دھمکی دی گئی کہ فرون کی شامت آئی تھی تمہاری بھی شامت آ سکتی حضیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے جس طرح فرون کا رویہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ تھا اسی طرح ان قریش کے سرداروں کا رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا انہوں نے بھی حضرت بوسا علیہ السلام کو کہا تھا کہ جادوگرست اللہ اور انہوں نے بھی حضرت وسلم کو کہا تھا کہ سحر کا دستخر تو فرعون نے حضرت بوسا علیہ السلام کو بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی قریش نے حضیر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی فرعن برباد ہو گیا تھا قریش مغلوب ہو گئے تھے اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر بھیجا نذیر بنا کر بھیجا قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا اور آپ تاکہ آپ لوگوں کو ٹہر ٹھہر کا جو ہے وہ سنائے تو قرآن کے بارے میں اہل علم کا جو رویہ ہے اور جو ہونا چاہیے وہ قریش کو جو غیرت دلائی گئی اسی سے پتہ چل جاتا ہے اہل علم کون ہیں اللہ کی آیات سنتے ہیں روتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں ان کے خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ کی بے عیبی کا اعتراف ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور نماز میں قرآن کو درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنا پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی بڑائی کا بیان کرنا اس کی کبریائی کا اظہار کرنا اس کی ہدایات یہ وہ ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ بادشاہت میں اس کے کوئی اس کا شریک ہے نہ وہ آجز ہے نہ وہ کمزور ہے نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے وہ ہر معاملے میں یکتا ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے نہ اس کی ذات کے معاملے میں نہ اس کی صفات کے معاملے میں یہ معاملہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی میں بار, بار بار قرآن مجید کو بار بار پڑھنا کیوں لازم ہے بار بار سمجھنا کیوں لازم ہے انسان ہے بھول جاتا ہے جب بار بار پڑھتا ہے تو اس کی بھولنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز قرآن یہی انسان کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کا تحفہ دیتے ہیں اور کوئی چیز یہ کام نہیں کر سکتے قرآن کے حقوق جو ہیں بنیادی چار حقوق وہ فرائض کی حیثیت اختیار کرتے ہیں اور اس پہ حدیث موجود ہے کہ قرب الہی کے لیے سب سے زیادہ آسان سب سے زیادہ تیز راستہ جو ہے وہ فرائض ہے اس کو سمجھیں آپ اسی وقت اس حدیث پہ تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ازن وزن بخشے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلے اور اللہ کے قرآن کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے اسلام خط کے ہی سید نہ و مولانا محمد اجمعین